اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفلام <سؤال> مصاب كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر بي وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما علام وسلم وسلم عالانبی محمد ربی شرحِ صدری ویسر رب امر صورت وجاف کا مطالع کر رہے ہیں اور اب پیغمبروں کے واقعات کا سلسلہ آ رہا ہے کچھ بنیادی باتیں تمہیری نوعیت کی سمجھ لیتے ہیں اس صورت کا عنوان ہے تذکیر بھی ایام اللہ اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جن دنوں میں ہوئے ان کا ذکر کر کے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے ازل کے حالات آدم علیہ السلام کی ولادت ابد کے حالات جنت و جہنم کا ذکر وہ ہو چکا اب اس دنیا میں تاریخ میں جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے چھ رسولوں کے واقعات اس صورت میں بھی ہیں سورہ ہُود میں آئیں گے بارہویں پارے میں سورہ شعرا میں آئیں گے انیسویں پارے میں اور دیگر مقامات پر بھی مختصرا ان پیغمبروں کے واقعات کا ذکر آئے گا ان میں بھی ترتیب ہے چھ رسولوں میں سے تین وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں نو علیہ السلام ہد علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور تین رسول وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں لوتا علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور موسا علیہ السلام اگلی اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو تین رسول ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں اکثر ان کی قوموں میں شرک کا جرم رہا البتہ جو رسول بعد میں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ان کی قوموں میں معیشت کے معاملات میں معاشرت کے معاملات میں سیاسی معاملات میں بھی برائیاں رہیں لوت علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کی گندگی میں مبتلا ہوئی شعیب علیہ السلام کی قوم ناتول کی کندی میں مبتلا ہوئی موسا علیہ السلام فرون اور علیہ فرون کی طرف بھیجے گئے انہوں نے سیاسی جبر کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا ان قوموں کے حالات بیان ہوئے اس سورت میں بھی اور آئندہ بھی آئیں گے اگلا نقطہ یہ ہے کہ سوریہ آرا مکی دور کی مشیکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے اب رسولوں کے واقعات بیان کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں ظاہری بات قرآن اسٹوری ٹیلنگ کی بک تو نہیں ہے کہ کہانیاں سنائی جا رہی ہوں آب اللہ نہیں یہ بک آف گائیڈینس ہے اس میں ہدایت کا سامان ہے تمام پیغمبروں کی دعوت وہی تھی جو محمد اور رسول اللہ پیش کر رہے علی السلام یہ بھی ان واقعات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے ہر دور میں حق و باطل کا مارکہ سجا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے ہر دور میں ایمان والوں پر مساجد کے پہاڑ توڑے گئے یہ بھی بتایا جا رہا ہے تو صحابہ کرام ہوں یا بات یا ادوار کے اہل ایمان ان کو بھی ان واقعات کے ذریعے یوں کہیے کہ استقامت کا سامان عطا کیا جا رہا ہے البتہ جو مشکین تھے کفار تھے ماضی کے ان پر اللہ سبحان و تعالیٰ کی پکڑ کا معاملہ آیا یہ بھی ان واقعات میں ذکر کیا جا رہا تو یہ بہت ساری حکمتیں اور مقاصد ان واقعات میں کچھ میں نے ابھی ذکر کیا باقی آئندہ بھی ذکر ہوتا رہے گا اور یہ واقعات بعد میں بھی آئیں گے پھر ایک اور نقطہ سمجھ لیں سور آراف مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے تو بہت سی مکی صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں آئندہ کی مکی صورت میں جب ان واقعات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تو اور تفصیلات بھی ان واقعات کی ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی اب آئیے مطالعہ باقاعدہ شروع کریں سمیت کے بعد سور آراف کی آیت نمبر ہے انسٹھ سب سے پہلے نو علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں امی اخاف علیم آداب ادین بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے قول الملاء من قومی اناقی غلال ان کی قوم کے سردار بولے کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں یہ بار بار ہم پڑھیں گے ہمیشہ قوم کی الیٹ کلاس صاحب اقتدار لوگ ہائی افس قسم کے لوگ وہی پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے کیوں پیغمبروں کی دعوت عدل پر مبنی ہوا کرتی تھی اور ان ظالم افراد کے مفادات پر ضرب پڑتی تھی اس لیے یہ طبقہ سب سے آگے بڑھ کر مخالفت کرتا تھا اور آج دیکھ لیں ہر دور میں دیکھ لیں جن لوگوں کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے جو ظلم کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں انہیں کو سب سے زیادہ پیغمبروں کی تعلیم سے الہامی تعلیم سے عدل کی باتوں سے پریشانی ہوتی وہی سستے آگے بڑھ کر اس کی مخالفت کر رہے ہوتے قال یا قوم ليس بی ولانا انہوں نے فرمایا کہ میری قوم مجھ میں کوئی بھی گمراہی کی بات نہیں ملاک انی رسول من رب العالمین لیکن میں تو بھیجا گیا رسول ہوں اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ابلغکم رسالات ربی و وانصحلکم میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں تمہارے لیے نصیحت کرتا ہوں واعلم من الله ما لا اور اللہ کے سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے آزاد تم تقوختی تم, تم پر رحم کیا جائے یہ اللہ کی ہی طرف سے آئی اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے بس انہوں نے انہیں یعنی نو علیہ السلام کو جب جھٹلایا تو ہم نے انہیں یعنی نو علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا وہ غرق نلین کردہ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا ان ننخوا نقم امین بے شک ہب کی جانب سے اندھے بنے ہوئے تھے یہ ایک رکو مختصر مکمل ہوا نو علیہ السلام کا قصہ مختصر آیا ہے زیادہ تصویر سے بارہویں پارے میں, سورہ حود میں اس واقعے کو انشاء اللہ سمجھیں گے اگلا بیان حود علیہ السلام کی قوم, قوم عاد کا وہ اللہ عدل اخہم ہدا قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھائی کیوں کہا قوم ہی کے فرد ہوتے تھے قوم کی برادری کے فرد ہوا کرتے تھے قالآ قومی اللہ اور انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں افالات نہیں ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تمہیں حماقت میں دیکھتے ہیں معاذ اللہ وہ امنا لنزل کا دین اور بے شک ہم تو تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں معاذ اللہ یہ کچھ پیغمبروں کو سننا پڑا ہے حالانکہ ان کا کردار تو بالکل صاف ہوتا ہے جی ہمیں کتنا سننا پڑا اللہ کے دین کے خاطر آج تک چیک کر لیں اور اگر کبھی سننا پڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ پیغمبروں سے کوئی نسبت ہو جائے گی یہ کچھ کہہ رہی کہ ہے اپنے, اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خاں ہوں امانت دار ہوں او کہ تمہیں تو آجب ہوا اس بات پر کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ہی ایک شخص پر لوں تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے ود کرو عید جہاں خلافہ قومی نوٹ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا وہ زیادہ اور تمہیں خوب جسم میں پھیلاؤ عطا فرمایا خوب بڑھا چڑھا کر یعنی بڑے ڈیل ڈول والے ان کے جسم تھے سورح فجر میں ہم پڑتے لم لم ان جیسے ڈیل ڈول والا کبھی شہروں میں پیدا بھی نہیں کیا جسمانی قوت بھی اللہ نے خوب دی تھی فرد کرو اعلیٰ اللہ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو نعمتوں کے یاد کرو گے تو شکر کرو گے شکر کرو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی عبادت کرو گے تو کامیابی تمہیں ملے گی کالو اجیت اللہ واحد انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ واحد کی عبادت کریں وَنَدَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اور چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے جن کی فَأَتِنَا بِمَا مِنَ تو تم جس کا ہم سے وعدہ کرتے اور ہمیں ڈراتے ہو اگر سچوں میں سے ہو تو لے آؤ یعنی ڈھٹائی پر اترائی قوم کہتی کہ آزاب لا کر دکھا دوسو غذب انقینا تم بار رب کی طرف سے پڑھ گیا آزاد اور غذب ات جا دونو نی فی امت تو کیا تو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے تمہارے باپ نے رکھ لیے مانذر اللہ میں ہے سلطان نہیں نازل کی اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل یہ جھوٹے معبودوں کو تم پکارتے ہو کوئی دلیل تمہارے پاس اس کی نہیں فتم توذیرو انی معاکم المدنتظرین پس تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فنجیناہ والذین معو برحمت منا تو ہم نے ان کو بچا لیا اور اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بچا لیا اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے برحمت رحمتی منہ اپنی رحمت سے ہم نے بچایا وہ قتوان اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اس قوم پر ہم پڑھیں گے بعد میں سات رات آٹھ دن مسلسل آندھی چلی ہے دو تین منٹ کراچی میں کبھی ہوائیں چلی تھی سارے بل بورڈ گر گئے تھے اور کئی ہلاکتیں ہو گئی تھیں دو چار منٹ کی آندھی سے یہاں سات رات آٹھ دن جب آندھی اللہ نے چلائی ہوگی تو کیا حشر اس قوم کا ہوا ہوگا اندازہ کیجئے یہ جو اردابوں کا بیان اس میں بھی ایک حکمت ہے بعد میں ذکر کریں گے محض یہ قصے نہیں یہ سبق آموزی کے لیے ہے وہ الا سمود سالخہ اور قومی سمود کی طرف ان کی برادری کے بھائی صالح علیہ السلام کو گیا من قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں قد جہین یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے ہاد ہی ناقت اللہ یہ اللہ سخان و کی اونٹنی ہے لکم آیتن تمہارے لیے ایک نشانی اس قوم نے مانگا تھا معاوضہ فرمائش کر کے اللہ نے پہاڑ کو پھاڑ کر ایک بہت بڑی اوٹنی عطا فرما دی آئندہ اس کی مزید تفصیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ لکم آیا یہ اوٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے فدروہ اکولفی اللہ بس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کے زمین میں اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور کسی برائی کے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ آپ پکڑے گا ود کرو از جم خدی اور یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد جانشی بنایا قومی قوم سمود کھڑی قومی نو مٹائی گئی قومی آدم کے بعد اب یہ قومی و بوڑی اور تمہیں زمین میں ٹھکانا عطا کیا من قصورا تم بناتے اس کی نرم جگہ یعنی میدان میں محلہ وطن جا بجوتا اور پہاڑوں کو تراش کر تم مکانات بناتے ہو اب یہ کوئی ہسٹری پڑھے تو بات سامنے آئے کوئی بے وقوف لوگ نہیں تھے اللہ نے ٹیکنالوجی دی تھی ان کو ذہن تھا ان کے پاس آرکیٹیکچر کا بھی کوئی فن تھا ان کے پاس انجینئر کی بھی کوئی ایکسپرٹیز تھی ان کے پاس پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا کوئی مزاق ہے کیا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ اللہ دیتا رہا ہے لیکن پھر یہ قومیں تباہ جو ہوئیں اس پر قومیں آج غور نہیں کرتی اتنی مال و دولت والے ایکسپرٹیز رکھنے والے فلاح دنیا کی ترقی پانے والے مٹھا کیوں دیے تھے آخر یہ ہے جس پر قرآن توجہ دلا رہا ہے بہرحال ان کو کہا وطن جا بجوتا تراشتوں پہاڑوں کیوں کے مکانات بنا دیتے ہو فرقرو اعلی اللہ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو ولافل مفصدیم اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو قوم کے ان لوگوں سے جو غریب تھے لمن آمن امن ہم ان میں سے جو ایمان لا چکے اللہ اکبر یہ ہے جو مستقل یہ موضوع آئے گا قوم کے سردار مالدار لوگ جو کفر پہ ہیں وہ قوم کے ایمان والے جو مالی اعتماد سے کمزور ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان سے اتعلمون صالح مرسد من ربی کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے علیہ السلام قال انا مؤمنون ان لوگوں نے کہا کہ بے شک جو کچھ وہ یعنی سولے دے کر بھیجے گئے ہیں علیہ السلام ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ ایمان والوں نے جواب دیا مگر یہ ایمان والے کون تھے جو مالی اعتبار سے تھوڑے کمزور تھے قول نے سکھ کہا ان لوگوں نے, جنہوں نے تکبر کیا. انا آمنتم تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں فعق نا تو انہوں نے اوٹنی کو ہلاک کر ڈالا وہ اتوان امری رب اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی وہ موجے کے طور پر عطا کی گئی اوٹنی اس حلا کر ڈالا جس پس زلزلے نے انہیں آ پکڑا فی جاتی تو اپنے گھروں میں اوے پڑے رہ گئے مٹا دیے گئے زلزلہ آیا ہے نوٹ کرتے جائیے گا پہلے آندھی آئی تھی جی اس سے پہلے طوفان نو علیہ السلام کے قوم پر آیا تھا طوفان آئے ہیں آندھیاں چلی ہیں زلزلے آئے ہیں آگے پتھروں کی بارش کا ذکر بھی آئے گا تجزیہ بعد میں کریں گے ان شاء اللہ فتح ونہم مقالیہ قومی نقد ابلاکم پھر صلی علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خیر کیوائی کی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تو یہ تمہارا اپنا چوائس کا انجام تم نے دیکھ لیا اب لوت علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں جسٹ انہی کے دور میں ہیں اور ان کے بعد ان کا پیریڈ چلا ہے وہ لوتن قوم اور یاد کرو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشه ما سبقتم بها من احد من العالمين کیا تم بے حیائی کا وہ عمل کرتے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا انكم لتاتون الرجال شهوۃ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو یہ ہے اس قوم کی گندگی جس نے ہم جنس پرستی کا گندا عمل اختیار کیا یہ تو صدیوں پرانی بات نا لیکن اس وقت کوئی ان لوگوں کی پارلیمنٹ نہیں تھی جس کی پارلیمنٹ کی گونج میں یا تالیوں کی گونج میں بل پاس ہوا ہو اس گندے عمل کے لیے برٹش پارلیمنٹ میں جب پاس ہوا تو برٹش پارلیمنٹ کے ایک ممبر تھا جو اس گندگی میں مبتلا ہو گیا تھا بجائے اس کے کہ کنڈیم کیا جاتا کہ نہیں جی سب کوئی لگا دو اور تالیوں کی گونج میں بل پاس کیا گیا یہ وہ گندا عمل آج کی یہ تہذیبی یافتہ انورٹڈ کامر سو کالڈ ایڈوانس کنٹریز تالیوں کی گونج میں بل پاس کرتی حالانکہ تورات ہو انجیل ہو یا آخری کتاب قرآن ہو سب میں اس گندے عمل کی نفی کی گئی ہے اور لوت علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر ہمیں ملتا ہے پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی اور جا بجا قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے بعد میں مزید بات کریں گے اب قوم کو تو فرما رہے ہیں لو علیہ السلام کیا حرکت کر رہے ہو تم تو زیادتی کرنے والے ہو حد سے بڑھ جانے والے ہو وماخانہ جواب اقومی اور ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا اللہ کے انہوں نے اللہ ان قالو مگر یہ کہ ان لوگوں نے کہا آخر جو ہم ان قریتی کم نکالو انہیں اپنی بسی سے اناسوئیں یہ لوگ تو بہت پاقیزہ بننا چاہتے ہیں اس ٹون کو ذرا دیکھے قوم کیا کہہ رہی قوم کو وقت پیغمبر سمجھا رہے خدا کا خوف کرو گندے کاموں کو چھوڑو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ نکاح کے پاکیزہ بندن کو اختیار کرو گھروں کو بساؤ گھر گھر استی کے معاملات کو چلاؤ قوم کہتی ہے نکالو نکالو یہ بڑے پاکیزہ بننا چاہتے ہیں نکالو کہ بستیس آج شریعت کی بات کرنے والوں کے بارے میں مسلمان معاشروں میں ہی اس طرح کے جملے نہیں ملتے ارے ان مولویوں کو مت بلانا ورنہ تمہاری محفل محفل جو نا پھینکی پڑ جائیں گی رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا ان کو بلا لیا تو پردہ کروانا پڑے گا پردہ کروا تو ہماری محفل پھیکی پڑ جائے گی نہیں ہے جملے آج ہمارے بڑے آئے بڑے پاکیزہ بنتے ہیں یہ آج کی بھی ٹون ہے اللہ قصوں کے طور پر پھر از کرو و قرآن کی یہ واقعات ادا نہیں کر رہا ہماری رہنمائی کے لیے ہاں یہ بڑی پاکیزا محفل ہے اور ہمارا معاشرہ بالکل گندگی کا شکار تو نہیں ہو گیا اس معاشرے میں بھی ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں آج بھی وہ حجاب کا خیال کرتی ہیں الحمدللہ مسلم معاشروں میں الحمد نکاح کا انسٹیٹیوشن اب بھی موجود ہے لیکن کیا کہیں کہ گلوبلائزیشن کا دور ہے نا اب اس طرح کی باتیں چل پڑی ہے مسلمان معاشروں کے اندر بھی آزادی کے نعرے عورت کو جو ہے وہ باہر نکالنے کی بعد بالکل باہر ہی نکال دینے کی بعد اور مرد کے بالکل برابر لا کھڑا کرنے کی بعد یہ نکاح کے کیا تکلفات اللہ اللہ ان حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ یہ جو بیان کر رہے ہم لوگوں کے لیے بھی ہم عفت کی پاکیزگی کی حفاظت کرنے والے بنے یہ گندی قوم تھی جو قوم کے اپنے پیغمبر کو کہہ رہی ہے کہ نکالو ان کو یہاں سے یہ بڑے پاکیزہ بننے آئے ہیں معذلہ فن جہل اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے اہل گھر والوں کو صرف بیٹیاں بیوی بھی نافرمان فرمان تھی ان کو اور ان کے اہل انہیں گھر والوں کو نجات دی یعنی بیٹیاں الا سوائے ان کی بیوی کے کانت میر الغبین وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے وہ بھی نافرمانی فرمانی پر تھی پیغمبر کی بیوی نافرمانی پر رہی قوم کا اس نے ساتھ دیا عذاب سے بچ نہیں سکی اللہ اکبر وامترنا ہم ترنا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور کئی اور بھی عذاب اس قوم پر آئے بعد میں تفصیل آئے گی اندھی بھی کیے گئے بسی کو پلے جا کے پٹخ دیا گیا بحر مردہ غرق کر دیا گیا اور پتھر آسمان سے جو برسائے گئے مسبین خوران کہتے نشان زدہ تھے ٹارگیٹ تھے کس پتھر نے کس کو جا کے ہلاک کرنا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاں سے وہ طے تھا فم ری تھان آ کے بت بس دیکھو مجرمین کا انجام کیسا ہوا پانچواں واقعہ شعیب علیہ السلام کے قوم کا وہ اللہ مدینہ شعیبہ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا یا قومی من اللہ انہوں قومی فرمایا کہ میری قوم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرو اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں قد جا کم بین تم میر وبی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اشیا کر نہ دولہ شر کے علاوہ ناب تو کمی کی بھی معاشی سطح کی برائی کو اختیار کیا ناب تول کا معاملہ صرف پلڑے کے دو وہ ترازو کے دو پلڑوں کا ہی معاملہ نہیں آج ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے بہت سارے انسٹرومنٹس uh, کہہ لیں آلات کہہ لیں اکوپمنٹ اویلیبل ہو گئی جہاں آپ اور میں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں گاڑی میں وہ بھی میجرمنٹ ہو رہی کتنی گڑبڑ کر رکھی ہے اللہ محفوظ رکھے کون کو پتا ہوگا گھروں میں بجلی کی فیسلٹی لے رکھی ہے نا ساتھ میٹر لگے ہوئے ہیں تو وہ فیسلٹی بھی الیکٹریشین بتاتا ہے کہ آپ کو کتنی ایمانداری کرنی وہ تو بات ہے کہ یہ والوں نے میٹر چینج کیے ہیں اب وہ کتنے کامیاب ہو سکے یہ میری فیلڈ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ الیکٹریشن آ کر کہتا ہے کہ صاحب آپ کو کتنی ایمانداری کرنی جی وہ باڑھ جس سے وہ تولا جاتا ہے سبزی والا پھل والا وہ جو جہاں بنتے ہیں وہ لوہے کے باڑھ وہ پوچھتا ہے بھائی لکھتا رہ ایک ہزار گرام تم بتاؤ کتنی ایمانداری کرنی نو سو گرام ڈالوں ساڑھے آٹھ سو ڈالو ٹھیک ہے یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے اور آگے چلے ہم لوگوں سے اپنا حق تو پورا لینا چاہتے اپنا فرض ادا کرنا نہیں چاہتے بیوی بی کو سارے حقوق یاد ہیں اپنے فرائض بھول جاتی شوہر کو سارے حقوق یاد ہیں اپنے فرائض بھول جاتا ہے امپلائر کو سارے حقوق یاد ہیں اپنے فرائض بھول جاتا ہے امپلائی کو سارے اپنے حقوق یاد ہیں اپنے فرائض بھول جاتا ہے یہ بھی ناپتول کی کمی اور سب سے بڑی ڈنڈی ماری جاتی اللہ کے ساتھ اللہ کی نعمتیں پوری پوری لینا چاہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے میں اس کی اطاعت کرنے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ان پر آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی تو ناپ کا وسیتا تصور ذہن میں رکھیں۔ فرمایا پیغمبر نے ناپ تول پورا کرو لوگوں کی اشیاء گھٹا کر مت دو زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ وعلیकुम خیر ولکم ان کنتم مؤمنین یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ تم راہگیروں کو ڈراؤ۔ یہ لوٹ مار کرتے تھے اس سے روکا گیا اور یہ کہ اللہ کے راستے سے مت روکو اسے جو ایمان لایا اللہ پر وتبغونھا ای وجاب اور یہ کہ تم اس میں کجی تلاش نہ کرو اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش نہ کرو وذکرو اذ کنتم قليلا فكثركم یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہیں بڑھا یا تعداد بڑھا دی اسباب عطا کر دی ونظروا كيف ونظروا كيف كان عاقبت المفسدين فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِن كَانَ مِّنكُمْ آمَنُ أُرسِلتُ اور اگر تم میں سے ایک گروہ ہے جو اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا تو فسٹ گرو صبر کرو حتى يحكم یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے وہ خیر الحاق اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے نو پارے کا آغاز الحمد للہ ان کی قوم کے وہ سردار جو بڑے بنتے تھے تکبر کرتے تھے کہنے لگے لنکھ رجن کا شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اور انہیں جو تمہارے ساتھ ہی مال لائے اپنی بستی سے او لت او دن یا یہ کہ تمہیں ہمارے دین کی طرف ہماری ملت کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا یہ ہے قوم جو دھمکی دے رہی رسول کو قال اولو کنہ کارہین فرمایا کہ چاہے ہم اس کو نا پسند تب بھی تم یہ کرو گے کم البتا اس صورت میں تو ہم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھیں گے کہ اگر ہم لوٹ کر تمہاری ملت میں آ جائیں بعد اذن جان اللہ منها اس کے بعد کہ جب اللہ نے میں اس سے بچا لیا وما يقول لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا اور ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم میں لوٹ آئیں تمہاری ملت میں الا کہ ہمارا رب ہی چاہے اس جملے کا مطلب کیا ہے بھائی اللہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہیں بھی تو اللہ کے فضل سے کے بغیر نہ اور سکتے ہیں اور تو... احاطہ اللہ پر بھروسہ کیا افتح قُوْمِنَا خیرُ <الفاتحين> اے ہمارے, رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ اور دو انتخر الخت خیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے وقال یعنی یہ آخری بات ہوتی ہے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا اللہ تو فیصلہ ہی فرما دے اور معاملے کو ختم فرما دے فرم قومی اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے دارهم تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا صبح کے وقت کہ وہ اپنے گھروں میں اونے پڑے رہ گئے اللہ کردب الشعیمن کا اللہ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹ لایا وہ گویا ایسے مٹے کہ گویا کبھی بسے ہی نہ تھے وہاں پر اللہ دین شعیب خواسنی جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے ہوئے فتو اللہ پھر انجام کے بعد یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تمہاری خیر خواہ کر چکا فقیف آسا قوم کافی نین تو کافر قوم پر کیسے غم خا یہ پانچ رسولوں کے واقعات مکمل ہوئے اگلے رکو کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں اس میں جرنلائز انداز میں عمومی انداز میں پچھلی قوموں اور ان کی طرف بھیجے گئے رسولوں اور قوموں کے رویوں کا تذکرہ سامنے آئے گا اور پھر تفصیل سے موسا علیہ السلام کے قصے کا بیان شروع ہوگا یہ جو پانچ رسولوں کے واقعات مکمل ہوئے نوح علیہ السلام کی قوم طوفان سے ہلا کر دی گئی اسی طریقے پر حوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا کسی پر زلزلے کا معاملہ آ کسی پر آندھی چلا دی گئی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا دیے گئے شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلہ بھی آیا بعد میں پڑھیں گے شولے بھی برسائے گئے بعد میں پڑھیں گے زوردار چیخ بھی مسلط کی گئی اب ایک تجزیہ سن لیجئے بھائی زلزلے تو آتے رہتے طوفان بھی آتے رہتے شدید بارشیں بھی ہوتی رہتی اللہ تو اپنی قوت اور طاقت کے اظہار کے بیان میں بھی بیان فرما رہا ہے یہ قوم زلزلے سے مٹی وہ طوفان سے مٹی وہ پتھر برسا کر ماری گئی وہ زلزلے سے وہ شولوں سے کیا مطلب ہے اس کا ہوں گی یہ جو زمین میں تبدیلیاں آتی ان کی فزیکل کوسز بھی ہوں گی اگریب مگر اللہ کا کلام یہ فزیکل سائنسز سکھانے کے لیے نہیں آیا یہ ہدایت دینے کے لیے آیا اور یہ بتا رہا ہے کہ ان تبدیلیوں میں یا ان معاملات میں میٹا میٹافزیکل کاز بھی ہوتی ہیں میٹا فزیکل کازیز کیا ہیں لوگوں کے امال اور کردار کا بگاڑ لوگوں کے امال اور کردار کا بگاڑ اور لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے طوفان بھی آتے ہیں زلزلے بھی آتے ہیں آندھیاں بھی چلتی ہیں پتھر بھی برسائے جاتے ہیں شولہ بھی برسائے جاتے ہیں دھسا بھی دیا جاتا ہے غرب بھی کر دیا جاتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے یہ ہے سمجھنے کی ضرورت اور اگر آج بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے مسائل کے امبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہاسپٹلز اور ان کے بیڈز اور آئی سی یو او اویلیبل نہیں ہے بڑے شہروں کے اندر تو غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارا بھی میٹا فزیکل کاز کا مسئلہ تو نہیں اگر کسی کوئی بات ذرا جذبادیت پر مبنی لگ رہی ہے تو حدیث پہلے پیش کر چکا ہوں حضور علیہ سلاۃ السلام کی جب قوم زکوٰۃ روکتی ہیں اللہ بارش روکتا ہے جب قوم امانت میں خیانت کرتی اللہ ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے جب قوم وعدہ خلافی کرتی اللہ بیرونی دشمنوں کو مسلط کرتا ہے کچھ کہنے کی ضرورت ہے آپ کے میرے بجٹ کون طے کر رہے ہیں آپ کی میری یوٹیلیٹیز کے ریٹس کون طے کر رہے ہیں آج آپ اور ہم طے کر رہے ہیں جب زنا پھیلتا کسی معاشرے میں کب تو غارت بڑھ جاتی یہ حضور کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں صلی اللہ علیہ ولی وسلم یہ ہمیں سبق لینا ہے یہ صرف قصے نہیں ہیں یہ ہمارے حالات کے لیے رہنمائی کا سامان بھی ہے وما اور صلاح کے قلیطمن اللہ خدنا اللہ بالبا الحمٰ اور ہم نے کسی بسی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختیوں میں پکڑا اور تکلیفوں میں پکڑا لاء اللہ یَّ تاکہ وہ عاجزی کریں ایسی بات سورہ انعام میں بھی آئی ہے پیغمبر جب بھیجے گئے تو اللہ نے کچھ سختیاں لوگوں پر مسلط کی تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو اور حق قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو ثم بدلنا مکان حسن پھر ہم نے بدحالی کو بدل دیا خوشحالی سے لوگ اڑ گئے اللہ کی طرح رجوع نہیں کیا اللہ نے دنیا کھول دی کافروں کو خوب دے دیتا ہے فرعن کو بھی دے دیتا ہے باقیوں کو بھی دے دی اللہ کہتے ہیں ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا ہے تاف یہاں تک کہ وہ بڑے بھلے بھولے وقالو اور کہنے لگے قدمس کہنے لگے تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی آتی تھی اگر تھوڑے زلزلے کا بھی آ گئے طوفان آ گئے پڑ گیا اگر فصلی تباہ ہو گئی او کو بات پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور زلزلے تو مریخ پر بھی آ جاتے ہیں خاما, خاما مولوی ڈرانے والی زیادہ باتیں کرتے ہیں بھائی مریض پر اللہ نے بندوں کو نہیں بھیجا امتحان کے لیے اللہ نے زمین پر بھیجا ہے اور اللہ میٹا فیزیکل قوز اس کو بیان کر رہا ہے لیکن کچھ لوگ چھٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں اور اللہ اللہ, اللہ جو مہلت دیتا ہے اب سنبھلنے کی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیا کہنے لگے وقالو کہنے لگے تکلیف و خوشی تمہارے باپ دادا کو بھی پہنچ چکی فاخنا اللہ نے فرمایا کے پسند اچانک ان کو پکڑا وہ ہم لا یشغرون اور انہیں خبر بھی نہیں تھی سنیے آپ کے میرے کراچی اور پاکستان کے مسائل کا حل جی اللہ کرے کہ سمجھ آئے جی سب کی سن لی نا اللہ کی بھی سن لو بھائی سب کی مان کر دیکھ لی اب اللہ کی مان لو اللہ, کی مان لو اللہ کیا فرماتا ہے رحمتیں چاہیے خزانے چاہیے ولو ان قرآن اگر بستیوں والے پانچ قومیں بتا دیں اللہ نے اب کہتا ہے اللہ اگر بسیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی رمیش اختیار کرتے لفت برکات من السماء، ہم آسمان سے بھی ان, ان کے لیے برکتیں کھول دیتے بل اردی اور سے بھی اوپر سے بھی خدانے کھول دیتے زمین سے بھی یہ سچا اچھا کلام ہے کہ نہیں اللہ کا اللہ ہمیں بھی توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے دے ہماری اپوزیشن والوں کو بھی توفیق دے ایک دم آ جاؤ بھائی اس طرف اللہ کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ لو اللہ کی ذات بہت پیاری بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے دو آسوں پہ راضی ہو جاتا ہے سب کچھ کر لیا نا ستر برس سے آ جاؤ ایک دفعہ اللہ کی طرف جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو سچی اللہ کے سامنے پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف چھوڑ دو گنا ہو کی رویش اللہ کہتا ہے اگر بسوں والے ایمان لاتے اور تقوا کی ربی شختیار کرتے لفتحن من نہ فتح ہم آسمان سے بھی برکت آتا فرماتے اور زمین سے بھی بلا کن کر ربو لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا ہم بس ہم نے انہیں پکڑا اس کے نتیجے میں جو وہ کیا کرتے تھے اعمال اف امین احب القرآم و سُنا بیات نا امون کیا بسیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا آداب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں جانے والے تو گئے طوفان میں مٹنے والے غرق ہونے والے گئے آندھی میں برباد ہونے والے گئے پتھروں سے ہلاک ہونے والے گئے جو بچے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کیا بستیوں والے نچنت ہو گئے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا آداب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ سوئے بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے بأسنا وهم کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں ات امین مکر اللہ کہ وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے فلا مکر اللہ الا القوم الخاسرون تو اللہ تعالی کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں ہونے سے معفوظ رکھے ہمیں سچی پکی توبہ کی تقوی کی روش عطا فرمائے۔ اولم يهدي للذین يرثون الارض من بعد اهلها کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے رہنے والوں کے بعد۔ اللہ نشا وصبناهم من ذنوبهم کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیتے۔ ونت با آ قدو بہم فہم اللہ اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے تو وہ سنتے بھی نہ مراد یہ ہے کہ پچھلی جو قوموں کا بیان ہوا اور آخری بات میں 99 میں یہ تھی کہ کیا لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے تو اب دیکھو جو بچ گئے وہ چلے جانے والوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اللہ قادر ہے کہ جو بچ گئے ان کی بھی پکڑ فرما لیں تو ان کو چاہیے کہ پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں گویا کہ ہم سب کو بھی پچھلوں کا انجام ذکر کر کے عبرت دلائی جا رہی ہے تلکر قرآن قسم علیہ کا من امبا یہ بستیاں جن کی خبریں اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ولاق جا اتمرس الحم البینات اور یقیناً ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فما کانو بیما کر ربو من قبل تو وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے جھٹلایا تھا کردار کے قلو بال کافرین اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر دیتا ہے وما وجدنا من اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا ایک عہد وہ ہے اسی سورہ آراف کی آیت 172 میں آئے گا اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے عہد لیا تھا وہ فطرت انسانی میں موجود ہے پھر یہ کہ اللہ کا پیغمبر آ گیا وہ تعلیم تمہیں دے رہا ہے اس آہد کی یاد دہانی کرا رہا ہے مگر پھر بھی لوگ سرکشی پر آتے ہیں جانتے بوجھتے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے وہاسک اور یقیناً ان میں ہم نے ان میں اکثر کو فاسق ہی پایا اب اس کے بعد سے طویل سسل کلام ہے آیت نمبر ایک تک کم و بیش یہ بات جائے گی جس میں موسا علیہ السلام کا قصہ قدرے تفصیل سے آیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ تمہیدی باتیں سمجھ لیتے ہیں قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت آیا اس سے کہ ہم سے پہلے وہ امت مسلمہ تھے ایک بنی اسرائیل امت کا بنے جب موسا علیہ السلام کے دور میں تورات عطا کر دی گئی شریعت عطا کر دی گئی اس نسبت سے موسا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت آیا ہے تقریباً احلیل نے بیان فرمایا ساڑھے پانچ سو سے زیادہ آیات باز دیکھو 555. ساڑھے پانچ سو سے زیادہ آیات ہیں جن میں موسا علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے دو, دوسری بات ہو گئی تیسری بات عجیب دلچسپ بات ہے جیسے حضور نبی اکرم علیہ السلام کے دو ادوار ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد موسر السلام کی بھی دو ادوار ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد ہجرت کا مطلب فرون غرق ہوگا آل فرون غرق ہوں گے اور بنی اسرائیل کو نجات میں لے گی تو یہ ان کی ہجرت ہے موسر السلام کے بھی حالات ہجرت سے پہلے کے بھی ہیں اور ہجرت کے بعد بھی ہیں کئی مرتبہ ایسا ہے کہ مکی صورتیں مکی صورت حضور اور مکہ میں نازل ہوئی مکی صورتوں میں ان کا ہجرت سے پہلے کا تذکرہ ہے اور مدنی صورتوں میں کئی مرتبہ ان کا ہجرت کے بعد کا تذکرہ ہے تو یہ چند تمہیری باتیں موسا علیہ السلام کے تعلق سے اب ان کا بیان قدر تفصیل سے پانچ رسولوں کے واقعات وضاحت تو بہت آئے گی بعد میں ایک ایک رکو تو ہم نے سمجھا ہے لیکن موسا علیہ السلام کا قصہ تھوڑا تفصیل سے آ رہا ہے ایک اور بات ایک اور بات یہ ہے کہ سورہ آرام مکی دور کے آخری حصے کی صورت ہے تو بہت سارا قرآن پہلے نازل ہو چکا تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کافی تفصیلات آ چکی ہیں جو ہمارے مطالعے میں بعد میں آئیں گے انشاءاللہ اب لائٹر سائڈ پہ ایک بات ہے اور دا لائٹر سائڈ ایک بات ہے کہ جب ہم بعد میں آئیں گے تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ بھائی یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ کہیں گے پہلے پڑھ چکے سمجھ میں آ رہے ہیں سمجھ میں بات آ رہی جب ہم بعد میں وہ صورتوں پر آئیں گے تو وہ صورتیں ہیں تفصیل سے وہ واقعات خود تفصیل سے آئیں گے تو میں یہ بالکل نہیں کہوں گا یہ پہلے پڑھ چکے ہیں چلے آگے آگے نہیں چلیں گے تھوڑا رک رک کر سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی کیا ہے یہ مکی دور کے آخر میں ہے اور اس سے پہلے کافی صورتیں آ چکی جیسے آدم علیہ السلام کا قصہ جب سورت بقرہ میں پڑھا بہت مختصر تھا ہراف میں تھوڑی وضاحت آئی بعد کی مکی صورتوں میں اور وضاحت آئے گی اس سے ایک اور نقطہ اور سمجھ لیں جو صورتیں مکہ مکربہ میں شروع شروع میں نازل ہوئی وہ قرآن کے بالکل آخر میں چھوٹی سورتیں جو شروع میں نازل ہوئی مکی دور میں وہ قرآن کے بالکل آخر میں جو درمیانی عرصے میں نازل ہوئی وہ قرآن کے درمیان میں ہے اور جو مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی وہ قرآن میں شروع میں ہے جیسے سورہ انام ہم نے پڑھی اور سورت الآف تو اگر سمجھ آ تو بہت اچھی بات ہے نوٹ کرے تو بہت اچھی بات ہے اس سے کلیئرٹی رہے گی کہ ابھی تفصیل کم کیوں آئی ہے اس سے کہ تفصیلات بعد میں ہیں نزول میں وہ پہلے آئی تھی بعد میں رکھی گئی ہیں قرآن حکیم کی ترتیب میں آمَنُوا قلوبهم اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ